کیا ان کی رہنوائی نہیں کی اس بات میں کم احلقنا من قبلہم کتنے ہم نے حلاق کیے ہیں ان سے پہلے من القرونی زمانوں سے یمشونہ فی مساکینہم جو چلتے تھے اپنے گھروں میں انہ فی دالک اللہ آیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں افادائی اسمعون کیا پس وہ نہیں سنتے ابالم یارو کیا انہوں نے دیکھا نہیں انہا نسوک الماء کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو الالارد الجروزی